فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل موادسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعز الله ورسوله فقد ضل وغواه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 رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحد العقدتا من لسانی یفقه قولی لقد قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب الله مثلا فریتا كانت آمنتا مطمئنة یَأْتِيْهَا رِضْقُهَا رَغَدٌ مِّن كُلِّ مَكَان فَقَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبْعَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ ہمارے دعوتی منحجبر یہ اشکال یہ شبہ وارد کیا جاتا ہے کہ ہم ہمیشہ توحید کی بات کرتے ہیں دنیا میں اور بھی بہت سے معاملات ہیں بہت سے حاجات ہیں بہت سے اغراض اور مقاصد ہیں ان پر اس قدر تفصیل سے بات کیوں نہیں ہوتی یہ بات ماہد ایک شبہ ہے یہ ایک ایسا اشکال جس کا حل لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے ورنہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا یہ دین دین توحید ہے تو ہم توحید کی بات کیوں نہ کریں یہ بات سب سے پہلے ہے اور یہ بات سب سے آخر میں بھی ہے اور یہ بات پوری زندگی میں ہے یہ بات ہر سانس ہر نفس ہر لمحہ اور ہر لہدہ ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں صرف اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اما خلق الجن والے انصا اللہ میں نے تمام انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں تو یہ نکتہ لوگ کیوں نہیں پہچانتے کہ ہماری تخلیق کا مقصد ہی اللہ رب العزر کی توحید ہے دراصل یہاں بھی ایک جھوٹ کا سہارا لے کر لوگوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے ایک جھوٹی حدیث من گھڑت موضوع مختلف حدیث پیش کی جاتی ہے لا کا لما خلقت الفلاق اے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا تو اس پر لوگ یہ بنا قائم کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں اور یوں لوگوں کی توجہ توحید سے حقیقی مقصد سے ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے اب کئی لوگ عشق مصطفیٰ کی اصطلاح بنائے بیٹھے ہیں حالانکہ دین اسلام میں لفظ عشق کا تعین نہیں ہے لفظ محبت ہے اور دین اسلام نے محبت کو اتباع ہدایت امتال امر اور پیروی پر قائم کیا ہے یہ حدیث موضوع ہے اصل مقصد تخلیق انسانوں اور جنوں کا اللہ رکو عزت کی توحید تبھی تو رسول اللہ کی حدیث ہے لا اللہ لا يقال في الارض اللہ اللہ جب تک اس زمین کی پشت پر ایک شخص بھی صحیح معنیٰ میں اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہوگا اور اس کی توحید کو پہچاننے والا ہوگا اور عملا اس توحید کا حق ادا کرنے والا ہوگا اس وقت قیامت قائم نہیں ہوگی اس فرد واحد کی خاطر کائنات قائم رہے گی زمینیں قائم ہوں گی آسمان آسمان قائم رہیں گے بارشیں برسیں گی روزی پیدا ہوگی اسے ایک فرد واحد کی خاطر ہاں جب وہ بھی ختم ہو جائے گا تب قیامت قائم ہوگی اسی معنی میں پیغمبر السلام کی حدیث ہے لاد قوم ساید اللہ علیہ شرار الناس اور ایک حدیث میں اللہ اعلی حسالت من الناس کہ قیامت قائم ہوگی بڑے ہی بدترین اور گندے لوگوں پر انتہائی برے اور یہ شر اور برائی شر کی برائی ہے اس کائنات کا سب سے بڑا شر جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شر کرنا ہے ہماری اس دعوت کے منہج پر یہ شبہ وارد کرنے کی بجائے ہماری دعوت کو چاہیے کہ لوگ انتہائی قدر اور غنیمت کی نگاہ سے دیکھیں کہ ان کھٹا ٹوپ اندھیروں میں عہد الحدیث کی دعوت صحیح منہج انبیاء پر قائم ہے قرآن کے ہر صفح پر توحید کا ذکر کیوں ہے پھر ہر سورت ذکر توحید پر کیوں مشتمل ہے مسائل اور بھی ہیں لیکن قرآن پاک کیوں کہ لو کہ ہر آیت میں توحید کا ذکر کیوں کرتا ہے توحید کی اہمیت انبیاء کی پہلی دعوت توحید کیوں ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہے پر اس معاشرے میں جہاں بہت سی بیماریاں تھیں بہت سے امراض تھے توحید کی دعوت سے اپنے مشن کا آغاز کیوں کیا ائنس قولوا لا تفلو اگر فلاح چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی تو لا الہ الا اللہ پڑھ لو پہچان لو یہ آپ کے مشن کا گپتا آغاز ہے تو ایسا کیوں ہے حالانکہ مسائل تو بہت تھے مقاصد بہت سے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے صرف نظر کرتے ہوئے دعوت توحید سے اپنے مشن کا آغاز کیوں کیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرحلے کا آغاز توحید سے کیا کرتے تھے مکہ میں اپنے مشن کا آغاز توحید سے کیا بلکہ پوری مکی زندگی دعوت توحید سے عبارت مکہ کے تیرہ سال تین عقیدوں پر بات ہوتی رہی سر فہرست اللہ کی توحید اور پھر پیغمبر علیہ السلام کی رسالت اور تیسرا عقیدہ فکر آخرت چوتھی کوئی بات نہیں تھی نماز فرض ہوئی بالکل مکی دور کے آخری ایام میں ورنہ یہ تیرہ سال انہی تین عقائد دعوے تو مشتمل تھے ایسا کیوں ہے یہ اشکال تو پھر اسلام پر شریعت پر اور پیغمبر اسلام پر والد ہو رہا ہے کیا دور جاہلیت کے قضایا اور کام کم تھے خرابیاں کم تھیں نہیں بے شمار خرابیاں تھیں لیکن پیغمبر اسلام کی دعوت کا ارتکاز عقیدہ توحید پر کیوں تھا ہجرت دین اسلام میں ایک سنگ میل ہے ہجرت کا نقطہ آغاز بھی اللہ کی توحید ہے مدینہ کے لوگ صحابہ کرام ہجرت سے قبل پیغمبر اسلام پر شرائط کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے تھے اشترت معاش آپ حجرت فرمائیے مدینہ آ جائیے ہمارے پاس تشریف لے آئیے اس کے لیے جو بھی شرط ہے آپ لگائیں ہم قبول کرنے کو تیار ہیں رسول اللہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اشترت رد میری شرط اپنے پروردگار کے بارے میں ہے انتھا عبدو بڑا دو شرکوبی شہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے اور شرک نہیں کرو گے بس بنیادی بات یہی ہے پر ایسا کیوں ہے حالانکہ مسائل اور قبایا بہت سے ہو سکتے ہیں اور یہی مکہ جب فتح ہوا تو نبی علیہ کا پہلا اعلان کیا تھا اور پہلا عمل کیا تھا اعلان یہ تھا کہ آپ نے اپنے ایک صحابی جناب عالم نبی طالب فتی رانوں کو بھیجا اور یہ حکم دیا کہ لاتد مشرف تم سال میں اللہ تمستہ اس پورے مکہ میں جاؤ اور جو اونچی قبر دکھائی دے اسے سطح زمین کے برابر کر دو اور جو فوٹو مورتی یا بت دکھائی دے اسے مسخ کر دو یہ آپ کا پہلا اعلان تھا ایک فاتح ایک فاتح کا پہلا اعلان تو ہر اہم موڑ کا آغاز اسی توحید سے ہو رہا ہے بلکہ پیرمب علیہ السلام کا عمل کیا تھا پہلا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہو گئے جہاں تین سو ساٹھ بت نصب تھے اور تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی لاٹھی آپ کے ہاتھ میں تھی آپ ایک ایک بت کو توڑ رہے ہیں چال حق وضحت البادل ان البادل کا نا اور ساتھ فرمارے رہے کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا اس سے بھی ایک من سامنے آتا ہے کہ باطل کو مٹانے کے لیے اور باطل کو بگانے کے لیے حق لانا ضروری باطل نعروں سے جلوسوں سے احتجاج سے نہیں مٹتا حق لے او بادل خود بخود چلا جائے گا تو پیارے پیغمبر نے عمل کیا تیرہ سالہ ابکی زندگی عقیدہ و سے پوری وفا اور پھر ہجرت کے بعد اللہ رب عزت کے سارے احکامات پر عمل صحیح تعلق باللہ حقیقی تقوی اور زہد راتوں کا قیام روزے اور نمازیں ان تمام چیزوں کو عملی طور پہ اپنایا اور صحابہ کرام نے بھی پورا پورا ساتھ دیا یوں حق کی تصویر بن گئے اور اللہ کے عمر سے مکہ کا سفر اختیار کیا اور مکہ فضا ہوا اور سارے بت توڑ پھوڑ دیے گئے کسی مزاحمت کے بغیر یہ ہے حق آنے کا درجہ اور مقام اور حق کے آنے کی حیثیت اور بادل کا بھاگنا کس شان سے حق آیا اور بادل تم دباگ بھاگا کوئی ایک انگلی اٹھانے والا بھی نہیں تھا اپنے پتوں کے خلاف سدائے احتجاج بلند کرنے والا کوئی نہیں تھا کسی نے نقیر نہیں کی یہ حق آنے کی شان ہے جال حق حق آ گیا جب حق آ جاتا ہے تو ساحل بادل اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ باطل بھاگ جاتے ہم بادل کو بگانا چاہتے ہیں لیکن صرف جلسوں اور جلوسوں سے احتجاجوں سے دو چار من پانی لے لیا اس میں دو چار من سیاہی ڈال دی اور قوم کی دیواروں کو سیاہ کر دیا نعرے لکھ لکھ کر اس سے نہ حق آتا ہے نہ بادل جاتا ہے حق عقیدے سے آتا ہے عمل سے آتا ہے اور اس عقیدے اور عمل کی قوت سے بادل بھاگ جاتا ہے جس کی عملی تصویر پیارے پیغمبر وسلم کے اس, اس حسنہ میں موجود ہے ایک بڑا اہم سنگ میل ہے ہجرت کی اساس اللہ کی توحید ہے فتح مکہ کے بعد مکہ مکرمہ میں اصلاح کا عمل اس کی اساس بھی توحید ہے کتوں کو توڑ پھوڑ دیا اونچی قبروں کو مسوار کر دیا مورتیوں کو مسخ کر دیا اور یوں مکہ پاک ہو گیا اللہ کا گھر پاک ہو گیا منتظک یہ تزکیہ ہے اور یہی فلاح کی اساس ہے اور کامیابی کی بنیاد تو اس سے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ عہد الحدیث کی دعوت ہمیشہ عقیدہ توحید اور اتباعی رسول پر کیوں مشتمل ہوتی اللہ کے بندو جو اللہ کی رضا کی اساس اللہ کی توحید میں ہے کسی اور چیز میں نہیں پاک کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے آیت الکرسی سب سے بڑی آیت جس کے کئی ہیں ایک یہ کہ یہ اللہ تعالی کے عرش کے نیچے جو اللہ کے خزانے ہیں ان میں سے ہے اور یہ عرش سے اتری آیت الکرسی اس کو پیغمبر علیہ السلام نے سب سے بڑی آیت قرار دی ہے بلکہ اپنے صاحبی بن کارڈ سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے قرآن قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کون سی عرض کیا کہ آیت القرسی کہ ابئی تمہیں یہ علم مبارک ہو آپ نے مبارکباد دی اور یہ علم ہے ہم سمجھتے ہیں کہ مسجر اور مقفع عبارتیں علم علم کلام کی باتیں فلسفی باتیں لچھے دار گفتگو اور لوگوں سے داد وصول کرنا یہ علم یہ جہل ہے یہ علم جو آپ کے سامنے آ رہا ہے یارسول اللہ وسلم سب سے بڑی آیت آیت القرسی او بھائی تمہیں یہ علم مبارک ہو. مبارکباد دی آپ علم وہ ہے جس کے نتیجے میں بندے کی معاد اور اس کی آخر درست ہو علم وہ ہے جو فلاح اور کامیابی پر منتج ہو علم وہ ہے جس کے حاصل ہونے سے اللہ کی خشیت حاصل ہو علم وہ ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دے یہ علم ہے سب سے بڑی آیت اس کا توجہ یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھنے والے شخص سے شیطان دور ہو جاتا ہے اور اس کا اعتراف خود شیطان نے کیا واقعہ معروف ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیطان نے ابو ہرا ن سے کہا مجھے تم چھوڑ دو رہا کر دو اور میں تمہیں ایک علم دیتا ہوں اور وہ علم یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان تم سے دور ہو جائے گا تمہارے قریب نہیں آئے گا ابو حیرا کو معلوم نہیں تھا یہ شیطان نبی اسلام سے پورا حصہ عرض کیا تو پیغمبل اسلام نے اشاد فرمایا ان شیطان کن واپس سودا ابو حریرا وہ شیطان تھا شیطان بدترین جھوٹا جھوٹا ہے لیکن آج سچ بول گیا ہے یہ بات سچ ہے کہ واقعات آیت السی پڑھنے سے شیطان دور ہو جاتا ہے آیت السی وہ آیت ہے جس کو پڑھنے والا شخص جنتی ہوتا ہے اور جنت میں اس لیے نہیں جا, پا جا پاتا کہ وہ زندہ ہے اور جنت کا حصول اس کے لیے موت شرط ہے اس لیے پیغمبر السلام نے فرمایا کہ جو شخص آئتل کرسی پڑھے گا اس کے اور جنت کے داخلے کے درمیان صرف اس کی موت حائل ہے آیت السی پڑھنے کے بعد اگر موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا یہاں کیا علم ہے آیت السی اس میں اللہ رب العزت کی چودہ صفات کا ذکر چودہ افعال کا چودہ صفات کا اس کا ایک ایک جملہ اللہ رب العزت کی معرفت پر مشتمل ہے یہ علم ہے علم نافع اور یہ حدیث ہمیں اہمیت توحید سکھاتی اور سمجھاتی ہے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آیت کرسی کی اتنی شان کیوں ہے اتنی فضیلت کیوں ہے اس لیے کہ یہ خال کے کائنات کا علم ہے اس کی ذات کا علم اس کی صفات کا علم اس کے افعال کا علم کاش اس کا ترجمہ ہم سب کو معلوم ہو اور پڑھتے ہوئے اس کے مفہوم کو اعتمادی طور پر تسلیم کرتے ہوئے پڑھیں ایک ایک نقطے پر ایمان لاتے ہوئے پڑھیں اتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا تو اتنی شان کیوں ہے یہ شاندار حقیقت عقیدہ توحید کی شان قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت کون سی ہے سورہ فاتح جس کا ذکر حدیثوں میں موجود ہے وہ سب سے بڑی آیت ہے اور یہ سب سے بڑی صورت ہے اور اس کا آغاز اللہ رب العزت کی توحید کی تینوں اقسام سے ہوتا ہے الحمدللہ اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک کا نعبد و ایاک کا نستعین تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین یہ توحید ربوبیت اللہ ہی تمام جہانوں کو پالنے والا ہے الرحمن الرحیم یہ اللہ کی صفات مالک یوم الدین اللہ کی صفات ایاک کا نعبد و کا نستعین اس عمر کا اقرار اور اعتراف کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استعانت کرتے ہیں یہ توحید الوحیت ہے تو توحید کی تین اقسام ہیں جن پر پورا عقیدہ توحید بنا کرتا ہے اور سورہ فاتحہ کا آغاز اس پوری توحید سے ہو رہا ہے توحید ربوبیت سے بھی اور توحید الوحیت سے بھی اور توحید اسما و صفات سے بھی یہ سب سے بڑی قرآن کی صورت ہے سب سے بڑی کم القرآن جس کو قرآن کی ماں کہا جاتا ہے فاتحت الکتاب یہ قرآن کا آغاز ہے جس سے قرآن کا افتتاح ہو رہا ہے بڑا اس کا شرف ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور قرآن باک میں سے یہ واحد صورت ہے جو بندے اور پربردگار کے مابین مکالمہ ہے باقاعدہ گفتگو ہوتی ہے بندہ الحمد اللہ رب العالمین کہتا ہے اور اللہ فرماتا کے حامدانی میرے بندے نے میری تعریف کر دی بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اسنا الب دی میرے بندے نے میری صنا کر دی بندہ مالک کی یوم دین کہتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ دانی اب میرے بندے نے میری بزرگی کر دی بندہ کا نعبد و کا نستعین کہتا ہے اللہ فرماتا ہے حاد دی برے ابدی ماسائل کہ میرے بندے کے یہی لائق تھا کہ وہ اس توحید کو مانے توحید ربوبیت کو مانے توحید الوحیت کو مانے توحید صفات کو مانے اور بندہ اس اقرار سے مان چکا ہے برے ابدی ماسائل اب میرا بندہ مجھ سے جو چاہے مانگ لے آگے بندہ مانگتا ہے اح دن اسراد المستقیم کے یا اللہ میری ایک ہی طلب ہے ایک ہی مانگ ہے کہ مجھے اسرات مستقیم دے دے ہدایت دے دے اس پر قائم رکھ اللہ پر مدد میرے بندے کے یہی لائق تھا کہ مجھ سے سراط مستقیم کا سوال کرے دنیا کی دولتوں کا نہیں اب بندہ واقعات سراعت مستقیم ہی مانگ رہے میں اس کو دوں گا بلے عبدی دی ماسال اور میرا بندہ مجھ سے اور بھی جو مانگے گا میں دیتا جاؤں گا اب پوری نماز دعا ہے طلب ہے آپ مانگتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ واحد صورت مکانہ ہے خالق اور مخلوق کے مابین یہ سب سے بڑی صورت ہے جو مکمل اقسام توحید پر بحث کر رہی ہے اور بڑی اس کی نرالی شان ہے یہ سب حقیقت توحید اور عظمت توحید تمہارے پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس کے الفاظ بہت ہی تھوڑے ہیں مگر غیر بغمبر نے اشان فرمایا کہ ان نہ فلسل قرآن یہ ایک سطر کی صورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے جو شخص یہ صورت ایک بار پڑھ لے اللہ تعالیٰ اسے دس پارے پڑھنے کا اجر دے گے تو صورت کون سی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پُل اللہ عہد اللہ السمد لم ذلم یو لدم یاد اور یہ پوری صورت سورج توحید ہے اس کے ناموں میں سے ایک نام سورہ توحید اور ایک نام سورہ اخلاص اخلاص سے مراد بھی توحید خالص اس کا اتنا اجر کیوں ہے یہ چھوٹی سی سورت ایک تہائی قرآن کے برابر کیوں ہے سورہ بقرہ نہیں ہے جو ڈھائی باروں پر مشتمل ہے یہ سورت ہے جس کی ایک ہی لائن اور ایک ہی سطر ہے یہ ایک تہائی قرآن کے برابر در حقیقت عظمت توحید اور شان توحید اس میں بھی یہ اشارہ مقصود ہے کہ اس کائنات کا سب سے اہم مسئلہ اللہ رب العزت کی توحید کا ہے تو یوں ہماری ہمیشہ توحید کی دعوت ہوتی ہے اور یہ انتہائی خیر خواہی ہے اس معاشرے کے ساتھ اور اس پوری قوم کے ساتھ دعوت اہل حدیث جہاں بھی ہو یہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے غنیمت ہوتی ہے کہ ان کو توحید خالص اور پیغمبر اسلام کی خالص اتباع کہ منحج کو سننے کا موقع ملے گا یہ توحید کی عظمت اور شان ہے سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر اور پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے ایک صحابی اس کا وطیرہ تھا وہ ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا سورہ فاتحہ پڑھتا سورہ اخلاص پڑھتا کوئی اور سورت پڑھتا تو پھر بعد میں سورہ, فا... سورہ اخلاص ضرور پڑھتا ہر رکات اسلام سے اس بات کا ذکر کیا گیا آپ نے پوچھا اس سے معلوم کرو یہ ایسا کیوں کرتا ہے پوچھا گیا؟ تو اس نے کہا کہ لئے اننا صفت الرحمان میں اس لیے اس صورت کو بار بار پڑھتا ہوں ہر رکاوت میں پڑھتا ہوں کہ یہ میرے پربردگار کی صفات کی صورت ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے اس میں مجھے اس سے محبت ہے تو اسلام کے دو جملے صحیح بخاری مذبور ہیں ایک یہ کہ ان اللہ حبو کا تم نے اس سورت سے محبت کی کہ یہ سورت اللہ کی صفات کا علم ہے اور اس کی توحید کا علم ہے تو اللہ تعالی اس محبت کی بنا پر تم سے محبت کرنے لگے تم اللہ کے محبوب بن چکے ہو اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حبو کا ہی یہ ہے عدخلا کر اس سورہ کی محبت نے تمہیں جنت میں پہنچا دی ہے اس سورت کی محبت سے تم جنت میں داخل ہو چکے ہو یہ دعوت توحید اسی لیے اذان جو اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت ہے اس کو دعوت تامہ کہا گیا جو اذان کی دعا ہے اللہ رب ہا بعوت اے اللہ اس مکمل دعوت کے رب یہ مکمل دعوت اللہ کی توحید کی دعوت ہے پی ہمب علیہ السلام کی رسالت اور آپ کی اتباع کی دعوت ہے اور آگے سراد قائمہ ذکر ہے نماز کی دعوت ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے لوٹ رہے تھے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا کہیں دور سے اذان کی آواز سنائی دی مؤزین نے اللہ اکبر کا پیغمبل السلام فرمایا کا عدل فطرہ ہمیں معلوم ہے یہ شخص کون لیکن جو بھی ہے فطرت اسلام پر قائم فطرت پر کیوں اللہ اکبر یہ توحید ربوبیت ہے اور توحید ربوبیت فطری مسئلہ ہے اللہ اوپر ہے مشکل کشاہ ہے حاجت روا ہے بگڑ میں آنے والا ہے وہی رب ہے رب العالمین ہے یہ توحید ربوبیت فطری مسئلہ ہے یہ فطرت پر ہے افسوس یہ کہ آج لوگ اس فطری توحید کو بھی نہیں جانتے حالانکہ مشرقین مکہ جانتے تھے وہی رب ہے وہی خالق ہے وہی مالک ہے کوئی مشکل گوشا ہے کوئی حاجت روا ہے اور آج لوگوں نے اللہ کی مخلوقات کو کسی کو حاجت گوشا بنا, کو بنا دیا کسی کو مشکل دستکر بنا دیا کسی کو بنا یعنی اس فطری توحید میں بھی فیل ہو گیا اور ناکام ہوگا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شخص فطرت توحید پر ہے کبھی سلمان علیہ السلام کے دور کی چونٹی اللہ سے مانگ رہی تھی اور اوپر اس کی نگاہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اسی فطری توحید کا واسطہ پیش کرتی ہے اللہ ان خلق من خلق ہے کہ یا اللہ تو ہمارا خالق ہے پر ہم تیری مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کو اسی توحید ربوبیت کا واسطہ دیتی ہے اور یہ فطری توحید چونٹی کو معروم ہے حالانکہ چونٹی کی طرف کوئی کتاب مرزل نہیں ہے اور نہ کو نبی مرسل ہے مگر اسے اس عقیدے کا علم ہے جس کا مانا یہ فطری توحید جانور بھی جانتے ہیں لیکن انسان اس توحید کے امتحان میں بھی ناکام ہے اس توحید کے امتحان میں بھی فیل ہے کوئی اس کا کتب ہے اور کوئی اس کا کتب افطاب ہے اور کوئی اس کے ابدال ہیں اور کوئی اس کے غوث ہیں اور, اور کوئی غوث آدم ہے یہ سارے عقیدے اس فطری توحید کے منافی ہیں اور رسود اللہ اشلاۃ الفطرہ یہ موزن جو بھی ہے فطرت اسلام پر قائم ہے پھر اس نے کہا اشحد اللہ, اللہ میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں صرف ایک اللہ ہے. سارے معبود جھوٹے ہیں اور اللہ ہی معبود حق ہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں نار اے شخص تو جو بھی ہے جہنم سے نکل چکا ہے بلکہ ایک ریس میں آ ہے دخل الجنہ تو جنت میں داخل ہو چکا ہے اس نے اذان پوری کر دی ادھر صحابہ یہ ساری بات سن چکے تھے پڑاؤ بھی جاری اور قائم تھا صحابہ نے سوچا چلو اس شخص کو تلاش کرتے ہیں اپنی نگاہوں سے اس زمین پر چلتے پھرتے جنتی انسان کو دیکھ کر آئے جنتی انسان کا دیدار کر کے آئے یہ دیدار بھی ایک اعتقادی مثب اور نیکی ہے الحب و فل اللہ. اللہ کے لیے محبت کرنا اور نیکوں کا دیدار کرنا اب صحابہ جو ثواب کے حریص تھے پھیل کے زمین پر اس شخص کو تلاش کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں حتیٰ کہ ایک وادی میں ایک گھاٹی میں وہ مل گیا کان رائے بکریوں کا چرواہا تھا اپنی بکریاں چرا رہا تھا اور جہاں نماز کا وقت ہوتا اذان کہتا اقامت کہتا اور اکیلا ہی نماز شروع کر دیتا یہ اس کا معمول تھا اتنی بڑی بشارت کے مسائل ہو گیا اس بشارت کی اساس کیا ہے اس کی توحید توحید کا عقیدہ اللہ اکبر کی گواہی اللہ کی گواہی جس پر وہ قائم تھا, اور مصر تھا مستمر تھا ہمیشہ کی گواہی یہ نہیں کہ ابھی اللہ کہا اور جو ہی ادان ختم ہوئی تو سرات و کے یا رسول اللہ وہیں اقرار وہیں اعتراف اور وہیں اس کو توڑ دینا یہ تو کوئی عقیدہ نہیں ہے ان کی گواہی ہمیشہ کی گواہی تھی چنانچہ اس عظیم بشارت کا مستحق ہو گیا تو پھر توحید اول و آخر ہے. اور توحید شرف انسانیت ہے اور توحید تمام عبادات اور معمولات کی قبولیت کی اساس ہے اور توحید میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر خلل سارے اعمال کا بگاڑ ہے پوری زندگی کا فساد ہے جہنم کے داخلے کا باعث ہے اور داخلہ بھی ایسا کہ بما ہوں من النار کبھی جہنم سے باہر نہیں آ سکیں گے تم توحید کی بات کیوں نہ کریں یہ انسان کی دنیا بھی ہے اور انسان کی آخرت بھی ہے پھر آپ جن قضایہ کی بات کرتے ہیں کہ معاملے اور بھی بہت سے ہیں کھانے پینے کے مسائل ہیں امن کے مسائل ہیں ان پر بات کیوں نہیں ہوتی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید کو درست کر لو یہ سارے معاملے خود درست ہو جائیں گے یار پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے اسی توحید کے مشن سے دعوت کا آغاز کیا تو وہ قوم جو جھگڑالو تھی اور مختلف امراض کا شکار تھے بڑے امراض شرک تو تھا ہی تھا اختلافات تنازعات لڑائیاں فروغ جھگڑے ستنے، شراب نوشی زنا، یہ سارے امراض اس قوم میں موجود تھے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت، نہ سود کے خلاف دی نہ قتل کے خلاف دی نہ, زنا کے خلاف دی، نہ شراب نوشی کے خلاف دی بلکہ فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ اس بات کا اقرار کر لو کہ سارے معبود جھوٹے ہیں اور حق صرف ایک اللہ ہے تو آہستہ آہستہ ہیں سارے امراض ختم ہو گئے سود ختم ہو گیا شراب موشی ختم ہو گئی اور ختم بھی ایسی ہو کہ شراب جب حرام ہوئی تو جن کے منہ میں پانی کا پا گھونٹ تھا انہوں نے گلی کر دی اور شراب جن کے پیٹوں میں داخل ہو چکی تھی انہوں نے یہ سوچ کر اپنے حلق میں انگلی ڈال کر وہ شراب بھی طے کر دی ایسا انقلاب جس کی اساس عقیدہ توحید اور پیغمبر اسلام کی سچی غلامی وہ قوم جو کبھی پانی کے معاملے میں جھگڑتی تھی جھگڑے کرتی تھی قتل ہوتے تھے فتنے ہوتے تھے آج اس قوم کا عالم یہ ہے کہ ایک جہاد کے موقع پر نزا کا عالم ہے ہے زخموں سے سے چور ہیں اور پیاس سے برا حال پانی پانی پانی طلب کر رہے ہیں. جب پانی کا مشکیزہ قریب لایا گیا انڈیلنے کی کوشش کی گئی تو برابر سے ایک بھائی کی آواز آئی مجھے پانی دھو تو اس شخص نے کہا میں پانی نہیں پیوں گا پہلے میرے بھائی کو بلا اس بھائی تک پہنچے تو تیسری آواز آ گئی پانی پانی اس نے کہا میں پانی نہیں پیوں گا پہلے میرے بھائی کو پیش کرو وہاں پہنچے وہ شہید ہو چکا تھا دوسرے تک پہنچے وہ شہید ہو چکا تھا پہلے تک پہنچے وہ شہید ہو چکا تھا آج یہ قوم اتنی اصلاح پر کیوں مائر ہو چکی ہے در حقیقت کی عقیدے کی بہاریں ہیں اور عقیدے کا تمسک ہے رسول اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے آپ نے پوچھا صحیح دینا ماحد نے جبر دے سے اے معاذ کیا تم جانتے ہو محب اللہ اللہ کا بنتوں پر کیا حق ہے اللہ تعالیٰ جو من حقیقی اور محسرے حقیقی ہے ہم سب کا خالق اور مالک ہے اور ہر نعمت اسی کی ہے اس کا بندوں پر کیا حق ہے معاذ نے عرض کیا کہ اللہ اور رسول عالم اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ شان فرمایا حق العباد ان یعبدوہ فلا یشکو بہ شیء اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں تو پھر توحید اللہ کا حق ہے اگر کسی کے حق کو پامال کر دو گے تو وہ آپ پر کوئی بہتری کرے گا آپ کے معاملے کو سنبھالے گا ہرگی مزنے اگر تم اللہ تعالیٰ کے حق توحید کو سنبھال لو اور اس کی حفاظت کر لو تو اللہ رب العزت تمہارے سارے حقوق کو سنبھال لے گا اور سارے حقوق کی حفاظت کرے گا اور یاد رکھو اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے حق توحید کو پامال کر دیا تو اللہ تعالیٰ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوگی اللہ بھی تمہارے سارے حقوق کو پامال کر دے گا اس میں اللہ الرحمٰن الرحیم علا قریش سعیف فلیہ بدو رب البیت اللہ تم پر خوف و اراس ہو تو وہ تم کو امن دے گا اگر تم پر فخر و فاتح کا خدشہ ہو تو کسی عالمی بینک سے قرضے لینے کی ضرورت نہیں ہے جو سراسر بوجھ ہے نحوسط ہے بدترین تو اللہ کی عبادت کرو فلیہ بدو ربا حد البئی کس گھر کے رب کی عبادت کرو اللہ تم کو امن بھی دے دے گا اور اللہ تم کو کھانا بھی دے دے گا کوئی فاقہ نہیں ملے گا اور کوئی بد امنی نہیں ہوگی ان ساری جو مصیبتیں ہیں امراض ہیں ان کا علاج توحید ہے بدرب اللہ مثلا قریہ تن قامت امنہ اللہ اس عظیم مسئلے کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہے ایک بستی کی مثال قامت امنہ جو پرسکون تھی مطمئن تھی اور بالکل بے خوف تھے اور راستے کھلے تھے اور چاروں طرف سے روزی آ رہی تھی رزق آ رہا تھا خزانے تھے مالا مال تھی وہ بستی مالا مال تھی وہ قوم اور انسانیت کی دو ہی درخواستیں ہوتی ہیں دو ہی حقوق ہوتے ہیں ہم کو امن چاہیے اپنے مال میں اپنی اولاد میں اپنے معاشرے میں اور ہم کو کھانا چاہیے ہمیں چاہیے ہماری اولاد کو چاہیے ہمارے ازار و کو چاہیے انسانیت کی دو ہی دربے ہیں اور دو ہی درخواستیں اور تجارتی جاری تھی ایکسپورٹ امپورٹ ہو رہا تھا اور یہ قوم بالکل مالا مال تھی بے خوف تھی اور مطمئن تھی پرسکون تھی اور امن کے ساتھ تھی لیکن اس قوم میں ایک مرض آ گیا اور وہ مرض کیا تھا فکفرتم اللہ جو اللہ کی نعمتیں تھیں ان نعمتوں میں ناشگری کر بیٹھی ناشگری کی سب سے پہلی جو کڑی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوخ کر دینا کہ یہ نعمت ہمیں فلا نے دی ہیں یہ پانی فلانے نے دیا ہے یہ بچہ فلانے نے دیا ہے تو یہ انہیں ناشبری کر دی اور اللہ کی نعمتوں کو غیر اللہ کے نام الاٹ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے قوم کو دو لباس پہنا دیے تو آبا لباس خوف ایک بھوک کا لباس دوسرا خوف کا لباس اللہ تعالیٰ نے بھوک بھی مسلط کر دی اور خوف بھی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ انقلاب کیوں آتا ہے یہ تبدیلی کیوں آتی ہے اقتدار ہم ظلم نہیں کرتے ہم پہلا معاملہ جو ہے وہ عدل اور انصاف سے کرتے ہیں اپنی رحمت اور فضل سے کرتے ہیں اور قوموں کو دیتے ہیں اور نوازتے ہیں اور جب قوموں میں شرک آ جائے اور اللہ کی نیند تم آ جائے کایا پلٹ دیتے ہیں پھر وہاں انقلاب آ جاتا ہے جہاں سکون تھا وہاں بدمنی پھیل جاتی ہے اور جہاں رزق کی فراوانی تھی وہاں تنگی تلت زیق اور نوسط آ جاتی ہے جو قوم خود خریدتی ہے تو عقیدت توحید سارے امراض کا علاج ہے احفظ اللہ یہ کا ابن عباس سے فرمایا کہ بیٹے میں تجھے کچھ کرمات دیتا ہوں ان کو محفوظ کر لے ان کی حفاظت کر ان کو سنبھال کے آگے بیان کر دینا کہ تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور اللہ کے کی حقوق کیا ہے صرف اللہ کی توحید باقی کچھ امور اس توحید کے تحت یہ اللہ کے حقوق ہیں ان کو پورا کرتے رہو اللہ رب العزت تمہارے سارے حقوق کی حفاظت کرے گا تم حق توحید کی حفاظت کر کے بالکل مستغنی ہو جاؤ اور سارے معمول اللہ پر چھوڑ دو اللہ رب العزت تمہارے سارے حقوق کا محافظ ہوگا تو لوگ کچھ بھی کہتے رہیں آپ پوری توجہ عقیدہ توحید پر دیں اور عقیدہ توحید سے جب کسی مشن کا آغاد ہو کسی نقطے کا آغاز ہوگا تو باقی سارے امور آسان ہو جائیں گے اور سارے معاملے سہل ہو جائیں گے تو توحید کو اپنا لیں دونوں جو صورتیں ہیں توحید کی ایک توحید علمی اور دوسرا توحید عملی توحید علمی یہ ہے کہ آپ کو علم ہو کہ اللہ ہی ہمارا خالق اور مالک ہے آپ کو علم ہو کہ اللہ ہی ہمارے راز ہو آپ کو, کو, کو علم ہو کہ اکیلا مشکل خوشال ہے دستگیری کرنے والا ہے آپ کو علم ہو تو اکیلا ہی مشکل خوشال حاجت رہا ہے آپ کو علم ہو اکیلا وہ روزی دینے والا ہے آپ کو علم ہو کہ وہ اکیلا ہی ساری کائنات کو جاننے والا اور سب کا علم رکھنے والا سب کا احاطہ کرنے والا اور سب کو روزی دینے والا کہ اللہ ربرجت کا فعال اور اس کی صفات جو بھی ہیں ان سب کا آپ کو علم ہو اللہ تعالیٰ یہ علم پیش کرتا ہے ان اللہ ان اللہ علما تمہیں اس بات کا علم اللہ تعالی ہی ہر پر قادر ہے تمہیں اس بات کا علم اللہ تعالی ہی پوری کائنات کا احاطہ کرنے والا ہے تو جن جو یہ علم بڑھتا جائے گا اللہ کی محبت اس کا پیار اس کا فضل آپ کے لیے بڑھتا جائے گا یہ توحید علمی ہے اسے توحید نظری بھی کہا جاتا ہے دوسرا توحید عملی کہ عملی طور پہ اسے اللہ کی عبادت کرو توحید عملی کی پھر دو قسمیں ہیں ایک توحید قصد و ارادہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ عمل کی توحید دوسرا توحید طلب قصد و ارادہ کی توحید اور طلب کی توحید قصد و ارادہ یہ ہے کہ صرف ایک اللہ ہی آپ کا مقصود اور مراد ہو اسی کی عبادت کریں ہر عبادت نماز ہے رودا ہے نظر و نیاد ہے ذبح ہے قربانی ہے منت ہے جو بھی سب کا مسئل اللہ تعالیٰ ہے یہ توحید قصد و ارادہ ہے دوسرا توحید طلب کہ ہر چیز اللہ سے مانگی جائے اللہ اللہ سے سوال اسی سے حصد ہو اسی سے طلب ہو اسی سے مانگا جائے یہ پورا حقیقت توحید ہے تو آپ علمی طور پہ عملی طور پہ ارادی طور پہ اور طلب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے جڑ جڑ منسلک ہو جائیں اسی دعوت کی بات کریں اسی دعوت کو ہمیشہ پیش کریں باقی سارے معاملات کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کیے جائیں گے اور جاتے رہتے ہیں لیکن سارے معاملے کی درستگی عقیدۂ توحید کی درست میں درستگی میں فرمایا کہ معاذ تم یمن جا رہے ہو سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا دوسری تیسری کوئی بات نہ کرنا اور جب یہ قوم دعوت توحید کو قبول کر لے پھر ان کو نماز کی بات بتانا اس لیے کہ توحید کی اصلاح کے بغیر نماز بیکار ماحذ کوئی اس کا فائدہ نہیں جب تک توحید کی اصلاح نہ ہو کوئی فائدہ نہیں تمہارے احوال کی بہتری دنیا کے احوال اخروی کامیابی عبادات کی قبولیت ان توحید کی اقسام کی بہتری پر ہے توحید ربوبیت توحید الوحیت توحید صفات توحید علمی توحید عملی توحید نظری اور توحید قصد اور توحید طلب ان سارے امور کی معرفت ان کو اپنا لینا انہی کی باتیں کرتے رہنا یہ سارے معاملات کی بہتری کے احساس ہے اللہ پاک ہم کے ہمیں اس علم نافع سے منور فرما دے ہمارے قلوب کو ازہان کو ایک ایک عمل کو جسم کے ایک ایک حصے کو اپنے علم کے نور سے اپنی توحید کی برکت سے بھر دے اور قبول فرما دے اور اپنے پیارے پیغمبر کی اطلاع ہمیں عطا فرما دے یہ بھی ہماری دعوت کا نقطۂ احساس ہے بنیادی بات ہے کیونکہ سارے امور کی اصلاح اسی پر ہے صحیح نماز صحیح حج صحیح زکوۃ صحیح صدقہ صحیح رودے صحیح عمرہ صحیح جہاد یہ سارے کے سارے موقوف ہیں صحیح علم پر اور صحیح علم موقوف ہے اللہ کے پیار پیغمبر کی اطاعت پر ہر چیز آپ کی اطاعت کے دائرے میں ہو اور آپ کی اتباع میں ہو اور پھر ساری اصلاح سارے احوال کی اصلاح اس قوم کی اصلاح اس کی بہتری تنگی رزق کا دور ہونا اور یہ معاشی بدحالی کا دور ہونا اقتصادیات کی بہتری امن کی بہتری سکون و سلامتی کی بہتری یہ پیغمبر اسلام کی اطاعت پر قائم ہے اگر یہ لوگ صرف میرے پیغمبر کی اطاعت کریں ان کے لیے خیر مطلق ہے ثابت قدمی ہے ادر عظیم ہے اور سرات مستقیم کی ہمیشہ توفیق اور استقامت ہے یہ ساری دنیا اور دین کی بہتری کی بنیادیں ہیں تو پیغمبر اسلام کی حدت اور اللہ کی توحید خالص یہ اس امت کا پیوام ہے اس امت کی بہتری کی اساس ہے سب سے پہلے یہی ہے اور یہ ہمارا من جو دعوتی من جس میں بھی کوئی اشکال نہیں انبیاء کی دعوت کا نقطۂ احساس بھی یہی تھا آپ نے سنا کہ مکی زندگی صرف تین عقیدوں کی دعوت سے عبارت تھی عقیدہ توحید وہ اساس ہے عقیدہ خالت کہ صرف اللہ کے پیغمبر کی دعوت کی جائے یہ بھی اساس ہے اور فکر آخرت, آخرت جبار جب اور, اور, عظیم عظیم اور اس دعوت کیا پیغام پر بن جائیے اس دعوت کو پیش کرنے والے اور پھیلانے والے اللہ کی توفیق سے اللہ اس علم نافع کی برکات دے, دے دے یقیناً اس قوم کی سیاست بڑے مدبر ہوں گے بڑے مفقر ہوں گے بڑے اچھی پالیسیاں بناتے ہیں اور قوم میں کوئی بدمنی نہیں ہے سکون ہی سکون ہے لیکن ہماری دعوت ہے اور التماس ہے اپنے حکام سے جو بڑے قابل ہیں کہ عقیدہ توحید کی طرف آ جائیں اور پوری غیرت کے ساتھ پوری غیرت کے ساتھ سچی اور صحیح غیرت کے ساتھ سب سے بڑی غیرت کا مسئلہ اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے میں نے کسی موقع پر ایک مثال دی تھی کہ اخبار آپ کے سامنے ہو اس میں دو خبریں ہوں ایک خبر یہ ہو کہ ایک وزیر کسی مزار پر چادر چڑھا رہا ہے دوسری خبر یہ ہو کہ ایک مقام پر کسی بچی پر سفر آپ نے زیادتی کی ہے تو کس خبر کو پڑھ کر زیادہ غیرت آپ میں آتی ہے کس خبر کو پڑھ کر اگر اس اجتماعی زیادتی کی خبر پڑھ کر آپ کو زیادہ حیرت زیادہ غصہ آتا ہے تو آپ کی توحید میں خلل ہے زیادہ مسئلہ اللہ کی توحید کا ہے اس خبر پر چادر چڑھانے والا شخص وزیر کبیر کوئی بھی ہو وہ انتہائی نحوسط کا باعث ہے اس قوم کے لیے اور پھر اللہ کی توحید میں یہ خدر ہے زیادہ خیردر حصہ اس خبر پہ ہونا چاہیے اس شخص کا عقیدہ ہے کہ یہ مرنے والا اس قبر کا مردہ اس عمل کو دیکھ رہا ہے اور وہ مجھ سے خوش ہو کر راضی ہوگا اور خوش خوش ہو کر میرے کام بنائے گا میری بگڑی بنائے گا اور میری آخر سنبھارے گا کتنے بھیانک یہ عقیدے ہیں تو اگر اس خبر کو پڑھ کر یہ غیرت آپ میں نہیں آتی تو عقیدۂ توحید میں کمی ہے پھر رجوع کریں پھر کتابیں پڑھیں کتاب توحید پڑھیں اپنی اصلاح کریں کہ توحید کے کیا گوشے ہیں اور کیا چیز پہچاننا ہمارے لیے ضروری ہے اور کس طرح توحید کی غیرت کے تقاضے میں آنے چاہیے تو اللہ پاک ہمیں ان گہرائیوں سے اس عقیدۂ توحید کا سہ مطالعہ فرما دے اقول اقولر اللہ